ہاروت اور ماروت کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ اللہ نے ان کو زمین پر کیوں بھیجا اور ان کو کیا سزا دی گئی اصل میں اس میں ہمارے یہاں علماء کا بڑا اختلاف لیکن قول یہ ہے کہ یہ دو فرشتے تھے اور ان کو انسانی نفس دیکھ کر کے کہ امتحان کے لیے شہر بابل میں بھیجا گیا یہ شہر بابل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے اور جیسے ہمارے یہ ڈارو ہے اس طریقے سے ابھی بھی اس کے آثار کچھ باقی ہیں بلکہ وہاں میں گیا بھی پہنچا بھی اور وہاں مشہور ہے کہ ہاروت اور ماروت جس کنویں لٹکے ہوئے ہیں تو وہ کنواں وہاں ہے میں اس کنویں تک بھی پہنچ گیا اس میں ایک چار دیواری باؤنڈری بنی ہوئی تھی تو میں نے تلاش کروا بھی اس کا متولی کون ہے اس متولی کو بلایا بلانے کے بعد کہا بھائی ذرا دکھا ہوا اس نے دروازہ کھول کر کے کنواں دکھایا میں کا کہا فین ملائکہ کہاں فرشتے ہیں کہاں میں تو نہیں جانتا کہ فرشتے ہیں میں نے کہا کتاب میں تو یہی کہ تمہارے کوئے میں وہ تو ان کو انسانی نفس دے کر بھیجا گیا اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس کی تعدیب میں ان کو اس کوئے میں الٹا ٹانگ دیا گیا ابن کسیر نے اس موقع پر ہاروت اور ماروت پر یہ دیکھا یہ لکھا کہ وہ جادو لوگوں کو سکھایا کرتے تھے اس قدر تفلیق مگر اس میں بھی سارے علماء متفق نہیں ہیں مختلف اقوال ہیں ضرورت کے مطابق میں نے بیان کر دیا